السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسولہ نسلی علا رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری لسانی العدتملسانی قولی کل ہم کان کے بارے میں پڑھ رہے تھے وہیں سے ہم شروع کریں گے لری ق بدالی کیا امیر توں او مسلم انسان اللہ کا فرمبردار تابے دار مسلم اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے زندگی کیا ہے مختلف اعمال کا مجموعہ جو ہم اپنے اس عمر اور وقت کے حصے میں کرتے رہتے ہیں جو بھی ہمیں ملا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں بلکہ اپنے آنکھ اپنے کان اپنی زبان اپنے ناک اپنے ہاتھ پاؤں جسم کی ایک ایک عز کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے اب آپ دیکھیے کہ ہم کانوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو عموماً ہم کانوں سے وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو مرغوب ہوتی دل کو پسند ہوتی ہاں وہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو یا پھر ہماری جسمانی صحت کے لیے ایک چیز جو بار بار لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں میوزک سننا بہت پسند ہے اور اس کے لیے وہ دن رات اور ہر ہر موقع پر اپنی خوشی کا اہتمام میوزک یا موسیقی سن کر کرتے ہیں اور دنیا میں شاید میوزک کے نام پر یا میوزک سننے کے شوق میں جتنی بڑی بڑی گیدرنگز اور محفلیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور سنجیدہ کام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خواہ کو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم بغیر کسی کلچر اور بغیر کسی زبان اور بغیر کسی رنگ و نسل کے تمیز کے تقریباً ہر جگہ پر ہی لوگوں کی سب سے بڑی گیدرنگس عموماً میوزک ہی کے لیے ہوتی حج کا اجتماع ایک الگ چیز ہے لیکن باقی جو انسانوں کی گیدرنگس ہیں اکٹھ ہونا ہے اجتماع ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں نمبر ون میوزک ہے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت اور ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آخرت کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی لیکن دنیا کے لیے بھی کتنا نقصان دہ مثلاً کانسرٹس میں خصوصاً جو میوزیکل راک کانسٹس ہیں اس میں اگر کوئی شخص سپیکر کے سامنے بیٹھا ہو بالکل قریب اور وہ دماغے پورے پورے سن رہا ہو تو صرف ساڑھے سات منٹ میں اس کی سماعت خراب ہونا شروع ہو جاتی یعنی اس کی ہیرنگ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈیمیج ریورسیبل نہیں ہوتا کانوں کو جو نقصان ہو چکتا ہے اس سے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا بادلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے اندر اتنی زور زور سے میوزک لگایا ہوتا ہے کہ وہ اس گاڑی کے اگر شیشے بند بھی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائے گی اور پھر دوسری گاڑیوں تک اس کی وائبریشن آ رہی ہوتی بظاہر انٹرٹینمنٹ ہے لیکن حقیقت میں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ایمان اور دین کے لیے تو ہے ہی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اسی طرح یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو تو اس کا دھواں جہاں پھیپڑوں کے لیے اور باقی جسم کے ہر حصے کو نقصان دیتا ہے اس میں اگر بچے ہیں خصوصاً اس گھر کے اندر تو وہ دھواں جب ان کے کانوں کو جا کے ٹکراتا ہے تو مڈل ایئر کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے یعنی جو درمیانی کان ہے اس کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے یعنی اس حد تک وہ زہریلا ہوتا ہے اور اس حد تک نقصان دے تو ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں اور اس میں غیر ضروری آوازوں کے شور سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح شور پیدا کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں دوسروں کو تکلیف نہ دینے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت احتیاط برتیں اور اس طریقے سے چیزوں کو رکھیں یا اٹھائیں یا کوئی بھی کام کریں کہ اس کا شور دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے ضروری نہیں کہ صرف نیند کے وقت بلکہ عام طور پر بھی کیونکہ شور ایک ایسی چیز ہے نوائز پولوشن جو ہے وہ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ اس سے انسانوں کے مزاج ان کی طبیعت ان سب چیزوں پر اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہ غور و فکر کرنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے عبادت کرنے والے عبادت نہیں کر سکتے اور اسی طرح باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے راہ چلتے ہوئے بلند آواز سے لوگوں کو پکارنا چیخنا چلانا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہماری آواز کی وجہ سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں ان سب سے بھی بچنا چاہیے یعنی ہمیں صرف اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے کانوں کی بھی حفاظت کرنی نوائز پولوشن پر آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے پھر یہ کہ کان بظاہر دیکھنے میں صرف سننے کا آلہ لگتے ہیں جیسے ناک صرف سوکھنے کا لگتا ہے لیکن اس کے اور بھی کام ہے اسی طرح کان بظاہر لگتا ہے کہ جسے صرف سننے کے کام آتے ہیں جبکہ ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں چائنیز طریقے علاج میں جو آکوپنکچر وغیرہ ہے یا میگنیٹک تھراپی ہے اس میں وہ جسم کے مختلف حصوں میں ایسے پوائنٹس انہوں نے تلاش کیے ہیں ریسرچ کے بعد کہ جن کو اگر سٹیمولیٹ کیا جائے تو اس سے جسم کے کسی مخصوص اندرونی حصے کو جس تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہوتی یا صرف سرجری ہی پہنچ سکتی ہے ان حصوں کا علاج کیا جا سکتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تقریبا 98 پوائنٹس ہیں کان کے اوپر یا تھوڑا سا اندر کہ جہاں سے آپ جسم کے ان حصوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن تک آپ بغیر سرجری کے نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں کانوں کے مسئلہ کا حکم دیا ہے اور یہ فرض ہے یعنی مسا جو ہے وضو کے ارکان میں سے ہے لیکن بہت سے لوگ اس مسے کو شعوری طور پر نہیں کرتے بس ایسے ہی جلدی سے الٹی سیدھی انگلی پھیر لیتے ہیں کیا آپ میں سے کسی کو صحیح مسا کرنا آتا ہے کوئی کر کے دکھائے گا کیسے کرتے ہیں مسا دن میں پانچ دفعہ اگر وضو کرتے وقت ہم پراپر مسا کرتے ہیں اور پوری وائبریشن ان سارے پوائنٹس کی ہو جاتی تو صرف یہ وائبریشن یا اس کا جو ہلکا سا مساج مسے کے تھرو یہ ہمارے پوری باڈی کو کس طرح فریش کر دیتا ہے یعنی پانی تو کرتا ہی وضو کا لیکن اس کے ساتھ, ساتھ کان کے اندر پراپر طریقے سے گھلی پھیرنا مزید صحت کا باعث ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا ہم جسمانی صحت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں مختلف اعضاء کا کیا رول ہے جی آپ بتائیے اور اس کو واپس کی لے کر آنا انگوٹھا اٹھا لینا ہے جب سر کا مسا کریں تو انگوٹھا ساتھ نہیں تین انگلوں سے پیچھے جا کے اندر سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور باہر سے بھی یعنی میک شیور یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی لیئر ہیں ان سب کا مسا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ باہر سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیے وہاں سے شروع کر کے یہاں جا کے پورا ہو جائے گا اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ پیچھے سے آ تو اس طرح پورے کان کا دن میں پانچ بار مساج ہوتا ہے پورا جسم کو ہی اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے یہاں تک جائے گی سامنے سامنے بالکل بہت اندر نہیں بہت اندر تو جائے گی بھی نہیں ہے جو ہماری شہادت کی انگلی جہاں تک جاتی ہے سہولت کے ساتھ نہ تو کوئی پریشر دینا ہے رگڑا شگڑا نہیں دینا لیکن یہ کہ جتنا آپ اگر ایکچولی پچھلے دنوں کوئی خاتون آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی چائنیز کے پاس گئی علاج کے لیے ٹینشن یعنی اور کھچاؤ وغیرہ کا علاج کے لیے کچھ ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اس حصے کو تھوڑی دیر بھی یوں کر کے مساج کریں گے اوپر والے کو ہلکا ہلکا پریس نہیں کرنا کھینچنا نہیں کچھ نہیں کرنا تو آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی وہ میں نے کہا ہم دن میں پانچ دفعہ کرتے تو کہتے پھر کیا مشکل ہے لیکن ہوتا یہ کہ طریقہ درست نہیں ہوتا یعنی ہم اس کو یا تو چھوتے ہی نہیں یا پھر یہ بہت سخت چھوتے تو اس میں ایک نیچرل وی میں اس کو ملنا عام طور پر بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو الگ سی جگہ لوگ کہتے ہیں اس کو کان کے جہاں کانٹا پہنتے تو اس کو مساج کریں اور جہاں کنال جو ہے اس کے اندر ہار ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اس کو کریں تو اس سے فوری طور پر بی پی نارمل ہونے لگتا ہے امی جو تھی وہ ہارٹ کی پیشنٹ تھی نا تو ان کے ڈاکٹر جب ان کو چیک کر رہے نا تو باتوں باتوں میں ہی ان کے ایسے ایسے کرتے رہتے تھے نا اچھا بتائیں اور یہ دوائی کھائے یہ دوائی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کو کہ کوئی ٹپ ہو کے جس سے مریض جو ہے وہ بہتر فیل کرتا اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بازوقت ہم جب اپنے جسم کو خود کرتے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا جب کوئی اور ہمیں ہاتھ لگایا تو ایک دم ٹکلنگ بھی ہونے لگتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بچے ہیں بچے جب سوتے نہیں ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں یا بے چین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ اگر ان کے کان کے اوپر ہلکا ہلکا مساج کیا جائے میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ اپنے بچے کو سلائی تھی تو کان پہ بار بار ایسے کر رہی تھی یعنی ٹیپ کر رہی تھی تو بچہ سونے لگ گیا تو اس سے مجھے لگا کہ جیسے کان اگر ریلیکس ہوتے ہیں تو نیند میں بھی آسانی ہوتی ہے آمد. کن پٹی کی چوٹ بہت نقصان دے ہوتی ہے بالکل جی دماغے ہوگا, پھٹ جائیں گے بالکل اور انسانی کان جو ہے وہ ایک مخصوص ڈیسیمل کی آواز سن سکتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے کان جو وہ بہت مناسب جگہ پر رکھے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر آنکھوں کی جگہ کان ہوتے اور کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی تو ہماری شکل کیسی ہوتی بعض جانور جو ہیں ان کے کان ہماری طرح سائٹ پر نہیں ہوتے مثلا جنگر کے کان ان کے گھٹنوں میں ہوتے ہیں جی پھر اسی طرح ایک اور جانور اس کے کان ان کے میدے میں ہوتے ہیں سٹامک میں بلی کے ایک کان میں بتیس مسلز ہوتے ہیں اور اس کا ہر کان الگ حرکت کر سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی پہچان جاتی مچھلی کے کان ہوتے ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ سن سکتی تو وہ اپنے جسم پر موجود ریجز کے اوپر ایک پریشر فیل کرتی ہے جو اس کی مدد سے وہ سنتی یعنی وہ لہریں اس کے باڈی پر جو آتی ہیں تو وہاں سے اس کو پتا چلتا ہے پھر انسانی کان جو ہیں یہ ٹوینٹی ہرٹ سے لے کر ٹوینٹی ہرٹس کے درمیان سنتے ہیں ٹوینٹی ہرٹ سے کم اگر ہو تو انسان نہیں سن پاتا اور اگر ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہرٹ سے اوپر ہو تو انسان کے کان پھٹ جاتے ہیں اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے بلی جو ہے اس کی رینج فورٹی فائیو سے سکسٹی فور تھاؤزینڈ ہرٹ تک ہے پھر اسی طرح چوہا جو ہے وہ تھاؤزینڈ سے نائنٹی ون تھاؤزینڈ ہرٹس تک سنتا ہے ٹھیک بڑی سے بڑی آواز برداشت کر ہے یعنی کہ उसकी کی جو کیپیسیٹی زیادہ ہے چمگادڑ وہ ہنڈریڈ اینڈ ٹین تھاؤزینڈ ہرتی اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کتنی دور تک کون سی چیز ہے یعنی اسی سننے کے ساتھ اندازہ لگاتی مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب مردے کو مارا جاتا ہے تو اس کی چیخیں جنوئنس کے سوا ہر چیز سنتی سر یعنی اگر اس طرح بلی چوہا یہ سب کے سب جو ہیں ان کی فریکوینسی ہم سے مختلف ہے سننے کی اسی طرح باقی چیزوں کی بھی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم آپ کچھ کہنا چاہتے ایسی کو میں کئی دفعہ امیجن کرتی ہوں کہ جس میں اتنی آوازیں ہوں اگر ہم وہ سب سن پاتے تو ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پروٹیکٹڈ رکھا ہے کہ ہمارے کام کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ تھی بس اتنے کے اندر ہی ہم سننے کے لیے بنایا اب خود ہمارے جسم کے اندر کتنا شور ہے اگر آپ کبھی ہارٹ بیٹ کو اسٹیتھوسکوپ سے سنے یا پھر بچے کی جب ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی زور زور سے دھمک ہو رہی ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت متناسب بنایا اور ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں عطا کی اب ان کی قدر کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کو صحیح استعمال کرنا انہیں حرام چیزوں سے بچانا یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اب دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم جو تھی وہ صرف ایک چیخ سے مری تھی وہ اخذت تو قیامت کے دن جو چیخ ہوگی اور سب کے سب میدان میں آ جائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوگا بہت اچھا پوائنٹ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ام بن شی انفمدی ولہ کے ہوں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے رب کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس نہ سمجھنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آواز ہم نہیں سن سکتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوائی بھی اللہ کے عزت سے وہ آواز اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی زبان یا ان کی لینگویج ایسی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھتے بہرے لوگوں کا جو ہاسپٹل ہے یہاں پر جی سیکٹر میں وہاں پر ایک بچی کو ہیئرنگ ایڈ لگوانے کے لیے لے کے گئے تھے ایک دفعہ چند سال پہلے تو اس کو کچھ سنا نہیں دے رہا تھا میرے پاس رہتی تھی اور بالکل پرسکون ہوتی تھی نا کچھ بھی ہو رہا ہو شور ہنگامہ لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ اس کے اتنا اضطراب اور اتنی تکلیف اور اتنا پین تھا جب انہوں نے ہیئرنگ ایڈ لگائی تو جس روم میں تھے تو وہ ساؤنڈ پروف تھا بالکل وہاں اندر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اسی طریقے سے بلیک انہوں نے اور اس میں انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ صحیح کر رہا ہے کام نا تھوڑی دیر وہاں بیٹھے انہوں نے ہم سے کہا کہ اب آپ جائیں جیسے ہی ہم اس روم سے باہر نکلے آفس کے کسی نے بیل بجا رہے ہیں کوئی شور کر رہے ہیں کوئی وہاں سے لے کے جا رہے ہیں اس کی شکل پر استراب اور اتنی تکلیف تھی کہ میں سوچی تھی کہ یہ تو اس کے بغیر ہی مطلب اس کو کیا مل رہا ہے نا میں سوچنے لگی کہ اس کو پھر سافٹ آواز میں تلاوت سنانی چاہیے لیکن اس کو ہر آواز اتنی تکلیف دے رہی تھی اور تب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ ساؤنڈ پولوشن کیا چیز ہے اور انسان پر کتنی تکلیف دہ اثر ڈالتی ہے بالکل اس کی روح پر اثر انداز ہوتی روح پر اثر دا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت سلیمانسلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی تھی کہ چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں اور ہد کی آواز بھی سن رہے ہیں اِنَّ اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے جی ڈپریشن تھک جائیں گے آپ بالکل جو بات کر ہے نا ہیئرنگ ایڈ والی تو میری دادی نے لگوائی تھی تو وہ اس کو یوز نہیں کر پاتی تھی وہ کہتی تھی کہ اس میں کوئی بھی پروٹیکٹر نہیں ہوتا اس میں ہوا کی آواز بھی بہت شور کے ساتھ آتی ہے اور یعنی چھوٹی سی چیز بھی بڑی ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہر وقت آپ کو لگتا ہے جیسے ہوا اندر جا رہی ہے نا تو وہ شور ہوتا ہے اسی طرح کچھ سال پہلے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا جس میں میرے ویکس زیادہ بن گئی تھی کان میں تو مجھے یعنی سنا نہیں دے رہا ہوتا تھا کہ کلوز بھی بیٹھا ہو تو مجھے نہیں چلتا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا اس کو آپ کو واش کرانا پڑے گا ویکس نکلوانی پڑے گی تو جب میں نے ویکس نکلوائی تھی جس کمرے سے باہر نکلی پینسل گرنے کے بعد ایسی تھی جیسے بم گر گیا یعنی ہر چیز اتنی زیادہ اوور سینسیٹیو ہو گیا تھا وہ تو یہ جو ہمارے اندر ویکس کا بیلنس ہے हुم. یہ بھی اتنا امپورٹینٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کا بیلنس ہوتا ہے تو ایک دم ہو جاتا ہے یہ ویکس کی بات کر رہی ہے نا تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کان نہیں صاف کرتے لیکن ان کو پھر بھی صحیح سنائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا ویکس ہوتی ہے وہ خود ہی گولا بن کے باہر نکل آتا اور آپ کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بار بار صاف مت کریں وہ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور دوسری میں نے یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو ساؤنڈ کی بات کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے میڈیم بنایا ایک ساؤنڈ کا کہ وہ ویوس کے تھرو ٹریول کرتی ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ کہ اگر جو اسپیس کی آوازیں ہیں, جو سن کے اندر ریاکشنز ہو رہے ہیں جو اسٹارس میں ریكشن ہو رہے ہیں وہ اگر ہ سن سكے تو ہم نہیں رہ سكتے تو یہ اللہ طرح كی رحمت ہے كہ انہوں نے ویکیوم سن سكتے ہیں لیكن وہ آگے چلتے ہاتھوں اور پاؤں کی سپائی نین سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نین سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھولے اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے یعنی جسم کے کس کس حصے کو اس نے چھو ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی نین میں ادھر ادھر پڑ گیا تو اس کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی جو کے لیے نقصان دہ ہو سکتی اس پہلی چیز صبح اٹھ کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھانا کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ کھانے کی چکنا سے پت ہوں یعنی اس نے کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھوئے اور وہ کھانے کے جو ذرات ہیں یا چکنائی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہی کہیں لگی رہ گئی چاہے ناخنوں کی سائڈ پر یا ویسے انگلیوں کے اندر اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے نہیں. چوہا کاٹ جائے مثلا تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو ویسے تو سونے سے پہلے وزو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کرنے کی توفیق تو کم از کم کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا جائے پھر تہارت کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے رائٹ ہینڈ تہارت کے لیے نہیں ناک صاف کرنے کے لیے نہیں کسی بھی گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا بایاں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عزو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے نہ دائیں ہاتھ سے طہارت کرے یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا اور بائیں ہاتھ بیت الخلا میں استنجا کرنے اور دیگر اسی طرح کے کاموں کے لیے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے ہاتھ دھوتے وقت اچھی طرح ملنے چاہیے اور جوڑوں کو بھی دھونا چاہیے یعنی کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی کھلال کرنا چاہیے اور خوب مل کے جوڑی دھونے چاہیے کیونکہ جوڑوں کے اوپر جو بل ہوتے ہیں اس میں بازوقات ایسے ذرات یا جراثیم پھنسے رہ جاتے ہیں جو نہیں دھلتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی یعنی اگر تم ان کو صحیح طرح صاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا ان میں گندگی نجس چیزیں رہ جائیں گی پھر وہ ناپاک چیزیں نماز اور عبادت میں بھی خلل انداز ہوگی تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں وعید بھی آئی ہے کہ جو نہیں صحیح طرح دھوئے گا اس کے لیے کیا ہے آگ پھر اسی طرح اگر پاؤں صحیح طرح نہیں دھوتے وزو میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی حضرت ابو هررہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار خوشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر انگلیوں کا خلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ وا حبذا ہمم کتنا اچھا کام کیا یعنی خلال کیا ہے یعنی yani انگلیوں کو میں ایک دوسرے کے اندر ڈالنا پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے اندر بھی انگلیاں پھیرنا یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہرارا رضی اللہ انہوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا بس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک اور ادھر کان کی لو تک اور چن بھی پھر اپنا دایا ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا دایا ہاتھ دھویا تو کس طرح یعنی یہاں تک پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا اور جو وضو کے لیے دھوتے ہیں تو پھر تک پھر تک اپنے سر کا مسا کیا پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا تخنے سمیت یعنی پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوگے بس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے نور کو لمبا اور زیادہ کر سکے تو کر لے یعنی دنیا میں جتنا اہتمام سے تم وضو کرو گے اتنی ہی زیادہ بہتر چمک پاؤ گے آخرت میں یہ ہی مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح ناخنوں کو تراشنا ناخنوں کو صاف کرنا آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص ناخن بڑھانے کو قابل فخر بات سمجھتا ہے حالانکہ ناخن بڑھانا کس سے مشابعت رکھتا ہے ہم؟ سے. لیکن نظر ہے نا فرق تو اس لیے وہ ویسے ہی دکھتے شیطان کا کام کیا ہے وہ برے عامال کو کیا بنا کے دکھاتا ہے خوبصورت زئی نہ لہم اس انسانوں کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اتنا خوبصورت اتنا اٹریکٹو کہ بعض اوقات انسان کو اس میں برائی دکھتی ہی نہیں اگر کوئی سمجھانے کی یا منع کرنے کی کوشش کرے تو انسان سننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر ناخ بالوں کا موڑنا ناخن کاٹنا مونچھوں کا کتروانا فطری چیزیں ہیں یعنی فطرت کا حصہ ہیں ہاتھوں کو جب مل کے دھویا جائے گا تو اس میں آپ کہ ناخن کی جو, جو جڑ ہوتی ہے بعضوں کا وہاں سے گوشت اکھڑا ہوا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کا تھوڑا خراب ہوتا ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا پوری طرح یا میل مٹی پھنسی رہ جاتی تو وہ دھلتی نہیں یا گھی یا کھانا یا کوئی اگر آپ نے کٹنگ کی ہے یا خاص چیز کوئی بنائی ہے تو وہ بھی بیچ میں پھنس جاتی بعض لوگ آٹا گونتے ہیں تو وہ پوری طرح صاف نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو یا روٹی بناتے ہیں تو اس وقت ناخنوں کو پوری طرح صاف کرتے جس سے آٹے کا کچھ حصہ چپکا رہ جاتا ہے اور وہ خشک جاتا ہے. اور پھر اگر اس کے بعد وزو کرتے ہیں تو وزو نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جگہ پھر بھی دھلتی نہیں صاف نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت احتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئے اسی طرح ایڑیاں کب خشک رہ جاتی ہیں؟ آج کل کے موسم میں عام طور پہ ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں پورا جسم خشک ہو جاتا تو اس میں ایڑیوں کو پھر پراپر پر طریقے سے دھونا چاہیے صرف اوپر سے پانی بہا لینا کافی نہیں بلکہ ان کو مل کے دھونا چاہیے یا اگر ایسا موقع ہو کہ رگڑ سکے تو ان کو رگڑ دینا چاہیے تاکہ ڈیڈ سیلز ہٹ جائیں اور آپ کا پاؤں پوری طرح دھل جائے کیونکہ وضو کے ارکان میں سے ہے جی آپ جی ڈیزائن کے علاوہ جو لیئر ہم ہر وقت اوپر رکھتے ہیں اس سے آکسیجن نہیں پہنچتی ناخنوں کو تو وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں صحت کے اعتبار سے بھی جی عام طور پہ سردی یا کئی بیماریاں جو ہیں وہ ناخنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہیں پاؤں اور ناخنوں کے ذریعے اسی طرح پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ناخن وغیرہ پر جادو بھی ہوتا ہے اور شیطان کہتے ہیں کہ جو وار کرتا ہے وہ بھی ناخنوں کے ذریعے آپ ایسا کہ رائٹ ہینڈ کے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی پہ ختم کر دیں ایک آپ بتائیے اسپیشلی پاؤں کے نیلس میں یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ کاٹا جائے تو انگرون نیلز کی بیماری ہو جاتی ہے جو کہ سائڈ سے جو نیل ہے وہ اسکن کے اندر دھس جاتا ہے اور وہ پھر انفیکشن کاز کرتا ہے تو پاؤں کے نیلس کاٹتے ہوئے خیال رکھا جائے کہ اس کو سامنے سے بالکل اسٹریٹ کاٹا جائے اس کو یوں گول بنا کے نہ کاٹا جائے تو جب اسٹریٹ کاٹیں گے تو وہ پھر سائڈ جو ہے وہ اندر نہیں کے کاٹنے ہے لیکن بازو کا اس حصے کو نہیں کاٹا جائے کے نیچے جاتی اور وہ بزم میں ہینڈلس ہو سکتی مطلب مناسب اتنا کٹ جائے کہ وہ نکال لی جائے میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اندر تک نہ کاٹے کہ پھر اس کا اگلا کنارہ گوشت کے اندر نہ دھس جائے جی ٹھیک جیشاء ان کا سوال یہ ہے کہ نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے اگر کوئی اس معاملے میں کچھ کہنا چاہے ایک تو نیل بائٹنگ جو ہے وہ ریسرچ ہوئی تھی کہ انفیریورٹی کامپلیکس والے لوگ کرتے ہیں نیل بائٹنگ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک میڈیسن ملتی ہے کافی بٹر سی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں اگر کوئی بڑا کرتا ہے تو وہ خود لگا لے کہ وہ نیلس کے इन... اوپر لگا دی جاتی ہے یا ان کی نچلی والی جو جگہ ہوتی وہاں پہ تو وہ جب بائٹ کرتے ہیں تو ذائقہ برا ہوتا ہے تو ایسا ایسا پھر چھوٹ okay. جی, سے کاٹ لیں گے نا اس کو جب جائیں, گئی نہیں کے لیے تو حل یہ بڑھنے ندیں جی دے جی ناخن اور ہڈی جنوں کی غذا ہے اور ویسے بھی انسانی جسم کا کو کوئی حصہ کھانا نہیں چاہیے نا اندر تو جانا نہیں چاہیے میرا نہیں خیال کہ وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ایسے اثرات بھی آ جائیں جو جنوں سے مشہور رکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے پلیز کوئی بھی اس کو پرسنل نہ لے یا یہ نہ سوچے کہ یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو کوئی عادت ہو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمارے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے اب جن جگہ آگ سے پیدا ہوئے ان کی غذا اگر یہ چیزیں ہیں فار اگزامپل تو ان کے اندر ایک غصے کا یا ایک ایسا ایلیمنٹ بھی موجود ہے تو یہ بھی انسان سوچے کہ اگر اس طرح کی میں چیز کروں گا تو اس سے میرے مزاج پر بھی اثر پڑے گا جی آپ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلاً جو فارغ ایسا وقت جس میں انسان کو اپنی عادت کا خود پتا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں میں زیادہ کاٹنا شروع کر دیتی تو اس وقت انسان گلوز وغیرہ بھی پہن سکتا ہے جی آپ جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوپ لگا کے اور تھوڑی دیر مل کے آگے پیچھے سے تو بس واش کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں بتایا تھا کہ سوپ لگا کے پہلے ساری ہتھیلیوں کو کرنا پڑتا ہے پھر انگلیوں کو آگے سے پھر پیچھے وا سارا کرنا پڑتا ہے اور انگلیوں کے خلال ہے اور پھر یہ جو ناخنوں کے آگے ٹپ ہے ان کو جو ہے ایک جسے کے اوپر جو ہے وہ رگڑنا پڑتا ہے پھر جو تم ہے اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا کیونکہ اس میں بھی آ جاتے ہیں. تو وہ تقریباً پانچ 6 منٹ لگے تھے ہینڈ واش نے کہا آپ اپنے بچوں کو جب ہینڈ واش کروائیں تو اسی طرح سکھائیں پراپر تو ایسے ہم زیادہ کام نہیں کرتے کیوں کہ کافی دیر اس پروسیجر میں لگتی ہے ایٹ جب ایسا کسی چیز کو چھوئیں جس میں انفیکشن ہو یا گندگی ہو تو اس کے بعد تو انسان کو پھر پراپر دھونے ہی چاہیے صرف پانی بہا کے نہ بھاگنے والی کرے یعنی اگر پانچ چھ منٹ نہ بھی لگے تو ایٹ لیسٹ تھرٹی سیکنڈ تو لگائیں ہی کینیڈا میں ایک جگہ میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹر کا کلینک تھا تو جب میں واش روم میں گئی تو وہاں پر جو سنک تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ٹوینٹی سیکنڈس تک رب کرے یعنی کہ دھوتے وقت تو پھر اس سے مجھے یہ عادت پڑی کہ اگر آپ صرف ٹوینٹی سیکنڈز بھی اپنے ہاتھ ملتے رہیں اچھی طرح آگے پیچھے تو وہ پھر پوری طرح دل جاتے بہتر یہی ہے خصوصاً ایسی جگہ پر جیسے پبلک پلیس میں ہوں یا آپ کو پتہ ہو کہ یہاں یہ مس ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں کافی احتیاط برتے اور اس نے کھانا کھا لیا اس کی باڈی میں ایسے ورمز پیدا ہو گئے جو آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو کھانے لگے پیٹ کراس کرتے کرتے اس کے دماغ تک چلے گئے مطلب ہاتھ نان دھونے کا اتنا بڑا نقصان وہ اچھا خاصا نارمل بیبی وہ پیرالائز ہو گیا اور مطلب دماغی اس کا ایک پورشن آلموسٹ کھا گئے تھے بہت مشکلوں سے ڈاکٹر نے اسے کسی طرح بچا لیا لیکن وہ مطلب اب نارمل ہو گیا نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا نہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے اور اسپیشلی مٹی جب لگ جاتی ہے تو اس میں اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ پیٹ میں کٹے ہو ہو کے ہو ہو کے وہ پھر سب کچھ ڈسٹرکشن ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن اگر مٹی صاف ہو تو مٹی جرمز کو کل بھی کرتی ہے اور صابن کا آلٹرنیٹ بھی ہوتی ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جانور پھرتے ہیں کتے وغیرہ لوگ پالتے ہیں اور وہ باغوں میں جگہوں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پشاب کر دیتے ہیں کہیں پر ان کی باقی ویسٹیج وغیرہ تو اس صورت میں انسان کو ہمیشہ ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر تیمم بھی کرنا ہے تو حکم کیا ہے فتع مموسائی دم طیبہ گندی وٹی یا ایسی جو راستوں کی ہو وہ نہ ہو جہاں جانور وغیرہ گھومتے پھرتے ہو جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر آپ وضو سے پاک نہیں ہوئے تو وہ جو پاکیزگی کی ایک کیفیت اور ایک سکون کی کیفیت ہے وہ نہیں نصیب ہوگی پھر عبادت قبول نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد زندگی کا مقصد کیسے پورا ہوگا تو ایک چھوٹی سی چیز بعض اوقات ایک بڑی چیز تک لے جاتی ہے انسان کو بظاہر دیکھنے میں وہ چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے لیکن وہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے جی ایلویرا جیسے ہم لوشن لگاتے ہیں ایسے ایلو لگا لیں بالکل ایک یہ تھا اور دوسرا یہ کہ جو ابھی میں یہ پڑھ رہی ہوں تو میرے لیے بڑی تکلیف کی چیزیں کہ خوش کیڑیوں کو عذاب دیا جائے گا تو میری ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے ایک تو یہ کہ آپ کا لوشن آپ کے جائے نماز کے پاس ہونا چاہیے کہ وضو کر کے جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ وہ لگائیں اور اس کی جگہ ایک اور اس سے بھی زیادہ افیکٹو چیز کہ آپ اگر آلیف آئل اپنے وضو کے وہ جو جگہ ہے وہاں رکھیں اس کے بعد آپ اس کا مساج کر لیں تو تقریباً تین سے چار وضو تک سردیوں میں آپ کی ایڑیاں بالکل خوش نہیں ہوتی اور اگلے وضو میں بڑا ایک سلپری اور اسموتھ سا افیکٹ آتا ہے اور آپ کو خود کو بھی اچھا لگتا ہے تسلیفی ہوتی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز پڑھ کر وزو کی حالت میں اگر آپ ویزلین یا کوئی بھی ایسی پیٹرولیم جیلی لگا کے ایک دفعہ آپ جرابیں پہن لیں اور باقی نمازوں میں آپ صرف مسا کرتے جائیں اور اس کے بعد اگر اگلے دن آپ دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوں گے پھر اگلے دن صبح اگر آپ دھو رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز خشک باقی نہیں رہے گی جی جی میں خشک نہ رہے وضو دن میں پانچ دفعہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ویسے ڈرائی ہو جاتی ہوں تو ظاہر ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف ایسی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق وزو سے ہے تو وزو نہیں ہوگا اگر خشک رہے گی عموماً آپ دیکھیے جب ہم وزو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سے کتنے لوگ ایڈی کو ملتے ہیں کتنے ہارڈلی ملتے ہیں ہم سامنے کا حصہ پھر بھی انگلیوں میں خلال وغیرہ کر لیے دھو لیا لیکن پاؤں اٹھا کے نیچے سے اس کو رب کرنے میں ایک مشکل ہوتی ہے لگے گا آئل یا سوائل کوئی بھی ایسی چیز جو بہنے والی ہو وہ وزو میں ہائل نہیں ہے ٹھیک ہے بارے میں زین میں رہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں بھی تیل لگا لیا تو ہمارا وزو نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسے میں وزو میں تیل ہائل نہیں ہے کیونکہ تیل خود پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے اگر وہ لگتی تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتی وہ اسکن کو ڈھانپتی نہیں ہے Skin کو ایسی چیزیں ڈھانپتی ہیں کہ جو سالڈ ہوتی ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے ایڑیاں جب خشک ہوتی ہیں تو کریکس پڑتے ہیں کریکس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے باز اوق اس مزید مٹی اور گندگی اور جرم پھنس جاتے ہیں تہارت پوری نہیں ہوتی تہارت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ٹھیک ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت کیوں ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں شروع کی وہی میں آ گیا تھا نا ورج ور جو ہر طرح کی گندگی کو اپنے سے الگ کر دیں چاہے وہ ناخنوں کے اندر چاہے وہ ان جوڑوں کے اوپر جو لکیری ہیں ان کے اندر سلوٹے یا بل جو ہیں ان کے اندر یا خشک کیڑیوں کے اندر کہیں پر بھی دیکھیے سمپل سا طریقہ ہے اسکربر جو ہوتا ہے مٹی کا اور وہ بالکل جھاوا جو دیسی قسم کا ہوتا ہے اگر وہ آپ نہانے والی جگہ پر رکھ لیں تو جب نہاتے ہیں نا تو پاؤں بالکل نرم ہو جاتے ہیں تو آپ آخری چیز پاؤں دھونے سے پہلے اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو رگڑ لیں تو وہ ساتھ کے ساتھ سفائی ہوتی جاتی پھر کوئی چیز جمع نہیں ہوتی اور پرسوں جو ہم سن رہے تھے کہ نہانے کے بعد اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے پاؤں کے انگوٹھوں کو تو سو سال کی عمر بھی ہو تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی کتنی کام کی چیز ہے ایسی جتنی بھی آپ کے پاس اچھی ٹپس ہیں سب کو کمپائل کر لیجیے باہر بورڈ پہ لگا دیجیے جب آپ فارے ہو تو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے جو جس کو سوٹ کریں جس کے لیے جو سہولت ہو اس پر عمل کر لے اس کے بعد غسل پورے جسم کو صاف رکھنا غسل کے آداب قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان کن تم جنوبن فتح ان تم مردا او اعلی سفر اجا من اللہ اولا مستم امتح علیہ تشکرون اگر تم جناب کی حالت میں ہو تو نہا کر تہارت حاصل کرو اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رف حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن وہ غسل کرے جیسے کچھ چیزوں کی لمٹ 40 ڈیز بتائی گئی تھی کہ جس جسم کے زائد بال صاف کرنے کی تو غسل میں 7 ڈیز کی لمٹ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ نہانا لازم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک دفعہ نہائے روز بھی نہا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ تو فرض کے درجے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مسلمان پر حق ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا مسواک کرنا اور اگر خوشبو پائے تو لگا لے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جمعہ پڑنے کے لیے لوگ مدینہ کی بستیوں سے اپنے گھروں سے لمبی قمیص پہنے آتے ان پر گرد و غبار پڑی ہوتی اور ان سے بدبو آتی تھی ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آپ میرے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کے آج کے دن کے لیے تم غسل کرتے تو اس طرح سمیل نہ آتی حضرت آشا فرماتی تھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی میل کو والی حالت میں آ جاتے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ غسل کر لیا کرتے ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے میں نے عرض کیا آپ ایک ہی بار کیوں نہیں غسل کرتے تو آپ نے فرمایا یہ عمل زیادہ صاف اور بہتر اور پاکیزہ ہے پھر یہ کہ جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ صاف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگے یعنی جس پانی سے نہانا ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا کسی نے پوچھا وہ آدمی کیسے غسل کرے فرمایا اس میں سے پانی علیحدہ لے لے اور غسل کرے یعنی ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں بلکہ الگ نکال کے غسل کا طریقہ کیا ہے میں رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پہ ہاتھ رگڑا یعنی مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا اس کے بعد گلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے آخری چیز کیا تھی پاؤں دھونا کیونکہ ساری اوپر کی میل کچل پاؤں پر آکے کے جمع ہو جاتی تو پھر کو آخر میں صاف کر لینا چاہیے حیض اور نفاس والی عورت حیض اور نفاس والی عورت کو بھی ان ایام میں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے دوران حیض یا نفاس غسل کیا جا سکتا ہے بعض لوگ سمجھتے کہ اس وقت نہانا نہیں چاہیے نہا سکتے ہیں اسما بنت تو رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفا میں محمد بن ابی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہنے کا حکم دے یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے غسل کر لیا ہمارے یہاں لوگ فورٹی ڈیز تک نہیں نہ آتے تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے بعض کا انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے کیونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا بعض علاقوں میں تو اب واٹر برت ہوتی پانی کے ذریعے اور پھر برت کے فورن بعد پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ہے اس کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کستوری میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جیسے ٹشو وغیرہ ہے اور خوشبو لگی ہوئی ہے تو اپنے ایسے حصوں کو کہ جہاں سمیل آتی ہے وہاں خوشبو لگانی چاہیے اس نے پھر پوچھا کیسے پاکی حاصل کرو آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو یعنی خوشبو لگے کپڑے سے اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی میں اس سے زیادہ کیا ایکسپلین کروں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یعنی بار بار سوال کر رہی تھی تو میں نے اسے پھر بتایا کہ جن جگہوں پر خون لگتا ہے ان کے اوپر خوشبو والا کپڑا پھیرو ٹھیک ہے یعنی نہانے کے بعد بھی مزید صفائی کا اور خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے آپ خود سوچئے کہ جس جگہ پر مسلسل خون لگا رہا ہو وہ جگہ کیسے صاف ہو سکتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں تک بازو قدبو پہنچ رہی ہوتی ہے اس صورت میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور پیریڈز کے دوران بھی یعنی جب آپ پیڈ چینج کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اگر ڈیوڈرنٹ کا استعمال اس وقت کر لیں اور وہ ڈیوڈرنٹ الگ رکھیں اسے باقی جسم پر نہیں لگائے بازو کا تو جو رول آن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر اگر پھیرا جائے یا ایسی سمیل والی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رول آن گندگی کو اندر ہی رول کر دیتا ہے اور پھر اس سے مزید صفائی نہیں ہوتی حالت عدت میں جبکہ عام طور پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں اس میں بھی غسل کے بعد خوشبو لگانے کی رخصت دی گئی ہے حضرت عطیہ کہتی ہیں ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کستے ازفار خوشبو استعمال کرنے کی رخصت دی گئی ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے کیا یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی صفائی دھلائی کے بعد اس پر خوشبو بھی لگانی ہے نہیں سمجھ آئی آ گئی عمل کریں گے اس پر اگر سب اس پر عمل کرنے لگے تو آپ یقین کریں کہ گھروں کی اور اداروں کی فضائیں بہت صاف ستھری ہو جائیں اس میں میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ خوشبو کے لیے ٹیلکمز بالکل یوز نہ کریں اپنے لوور پارٹس میں کیونکہ وہ کینسر کوز کرتے ہیں یوٹرس کا اور سیکنڈلی وہ جو انوئنگ ٹو ہیلس کی بات ہوئی تھی نا نیلس کا پرابلم صرف بگ ٹو کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے نیلس کو بالکل اسٹریٹ کٹ کرنا چاہیے okay. <تصفيق> جی نہانے کے بعد اگر پٹکڑی لگائیں تو اس سے بھی اسمیل نہیں آتی پھر. جی کچھ لوگوں کو جیسے ہیس کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کم آنا یا درد کا پرابلم تو اس میں بھی کچھ لوگ سجیس کرتے ہیں کہ اگر پیڈنگ کے وقت اس پہ خوشبو لگا لی جائے تو وہ شیاتی کو روکنے کا باعث بنتی ہے کیونکہ شیاتین سے بھاگتے ہیں نا. تو اس وقت خوشبو کا استعمال کرنا جو ہوتا ہے اس کے دنوں میں پہ تو وہ اس کی بیماری کو بھی روک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطانی عمل کو روک دیتا ہے وہ ڈائی کرنے کا کیا حکم ہے ایک تو کہ نیچرل کلر ہو نیچرل اسٹف ہو جس سے آپ ڈائی کریں یعنی کہ کیمیکلس نہ ہو تیسرا یہ کہ بالکل سیا رنگ استعمال نہ کریں الکوہلک ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو تھے لیکوڈ والے اور ایک ہوتے ہیں ڈرائی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کستوری بتائی ہے بہت ہی مہنگی چیز ہے اگر اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پٹکڑی کا استعمال کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ تو ختم ہو ارکے گلاب یوز کر سکتے بالکل کر سکتے اسپرے کی بوٹل میں اگر ڈال لیں تو اس سے اسپرے کر لیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کے لیے خوشبو لگا کے مردوں میں جانا بنا ہے مردوں کے لیے کیا اجازت ہے جی ہاں مردوں کے لیے اجازت ہے کیونکہ عورت مرد کی اس پرفیوم سے اس طرح اٹریکٹ نہیں ہوتی جس طرح مرد عورت کی لگائی خوشبو سے اٹریکٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی نے کل ہی مجھے کاغذ دیا تھا کہتے ہیں کہ میرے شوہر ایل ایل بی کر رہے ہیں. کلاس میں لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں وہ آگے بیٹھ جاتی ہیں بال کھلے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں فل میک اپ خوشبو لگی کپڑے باریک وہ کہتے کہ ہماری کوشش کے باوجود پڑھنے کی طرف دھیان نہیں ہو پاتا. عورتوں کا یہ عمل ان کے سیکھنے کے عمل میں بھی رکاوٹ تو اس لیے منع کیا گیا ہے اور جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو وہ مردوں کے لیے ایک ٹمپٹیشن کا ذریعہ ہوتی مرد اس کی طرح متوجہ ہوتے ایکسپشنل چیزیں <تصفح> ہو سکتی ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں چونکہ فرق ہے اس لیے اس فرق کی وجہ سے یہ بات رکھی گئی دیکھیے اگر عورت اٹریکٹ ہو بھی فور اگزامپل ابل تو نہیں ہوتی لیکن اگر ہو بھی تو اتنا نقصان دے نہیں جتنا کو مرد اگر اٹریکٹ ہوا عورت کی طرف تو نقصان دے کوئی ایکشن نہیں لیتی اس یہی میرا کہنے کا مقصد ایکشن ہے کہ وہ آگے فردر ایکشن نہیں لیتی اس طرح جس طرح مرد فردر ایکشن لے سکتا آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے ہاں کسی بازار میں عورت اگر اس طرح جا رہی ہو اگر رش والا بازار ہو تو مرد کس کس طرح اس کے جسم کو بازوقت ہاتھ لگاتی ہیں چھیڑتے ہیں یا اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عورت بھی مردوں کو اس طرح چھیڑ رہی تھی سبحان کا اشد اللہ اللہ اللہ استفقر اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ